ان هو الله الواحد براءه من الله ورسوله الى الذين اقموا الصلاه يرتقبون رسلام کے ہجرت یو سلسم یو سلن سورج پہلی بیاں سورت کی اللہ ترقی کی کہ ہر کرے کتاب جہازی جلدی اور نیاش ہوئے جزامل ساو براعت من اللہ, اللہ بیا نی اول مشریقی یا تقسیم تو محاربین نئی محدود مستامنين بأس وخذ مدين وهم قسم تحدي الكتاب هو عدد في فتنة رسول عديد مقصد منافقان منافقانو دي سورة درين عدد الله عديد في فتنة سلورم فتن. ممنا ممنات وخذ مدين مجاہدين او دعوسے سورت ممتاز منا کرا ہار سورک شروع کی سورج ان سے سور ج منظرا الرحیم ملا کہ بسم اللہ راضی پارت امن جس سورت امن دیو, دیو پہ ہو نو <سلام> برا <_ estrbehaan> بیاری کاٹ مینل رد اللہ مر سوری ادر سال ہل ندی کتا گردے تازو جاوترا جا مینل مشی کی طرح لوز گردے پورے یوگ مومن جنگی آگے سامراجیان کی اعلان دی مستانی امن یو بڑا آہاد کر دیا آواز نکلتے آگے یو آ جی رکھ دو بنی زمرا بنی کنانا ڈرن کروز کرد کلک ولا اللہ ہوئی فاتموا إليهم آهدهم إلى مصدقية سؤال مدينة بتاظه بوري لا آغة دي جاء آغة بخواه وادتين لدي فإعلانك إعلانك إعلان من رزو فسيحو في الأرض فسيحو في الأرض فسيحو في الأرض دردائی بخول مکہ ہر بار دا ہر دورین وہ عشر آپ کے لئے لکہ دا خدج کو لشیر من دا آئیل اعلان مکہ کی کی گئی مدینہ کی اخبر مکی جی جزید اللہ برا دی با اعلان تو راکو را بھی چیرے زکر قرآن کہ نذرہ کی امرا مقیدی آو مجھے یقین پر دے خطر کی تو نذرہ ضروری ہے خود کوئی خریدار منتخب کریں کوئی بھی وہی فدی شخص کا ہو جو پھر او پھر آو تو بادا کہنتا ہے بقول باندھ معنی تھا بقولو وہی وقولو بہم وہی پدما کے بادل بیا ڈاکی نو ہر بات محاشر لوگ غیر کی اللہ لڑا اللہ مفضل کا بری اللہ رضا کا ان کے لیے کافی اذان جی اللہ دربدال ورسوله الرسول الله إلى النازق الخلقه يوم الحج الأكبر فأغراني بحج أكبر ذكاة دار رزا عرفي بجميوة رزا عرفي و جموة نزع رفير و جمرا جنزي تحج أكبر و الله الرسول أنك خلقه يوم الحج الأكبر اعلان جسدے اللہ بری ام من المسیدین اللہ بیتار دے جلالت المسیدین ورسولو جا رسولوو رسولو یہاں رسولو دا خبر مبتدہ محضوب دے معنی مبتدہ دا خبر محضوب دے ورسولو بری ام لکہ ان اللہ بری ام ان رسولو بری ام یادا مددالہ کا بری محضورت ہے یادا عقب باغ زمین کی بری اُن کینے مرد اللہ اللہ وی اُن نو دا دے با آغیمان کی دا میل کی اجھے ملی رہ گئی نپارا دا, دا تاکی آوے ابیابا یادا حضر دے اسم دا اللہ بھائی ان اللہ و رسولہ ان اللہ بری ان ان رسولہ بری ان آوئی یادا حضر دے فاللہ لفظ دا نمانکر قبر محلوب دے و رسولہ بری دے ازمیر دے بری بلحا بھائی تم کتا تو با کام دادا گوب نو کام دادو جزل کے اللہ لڑا وبا شی جدین کا بہو نابل کا بینی آزاد درد لاک لاکنا تم لاک بھائی کام سے نقصان رہی سم ملن خوشبو کوم بیا دے ندرا کرای سے شیئن ماملی فاقا کل لوگ کی حکوم و حضرین کری و پاچین مولادی ولم يظاہروا علیکم اخلاف لکن سازو اخلاف اخلاف اخلاف اجازرا سازو خلاف ام نبی نفع ادین مورک ایلیتو تا اخلاف و ملوزدو ایلیتو تا اخلاف و ملوزدو ایلیتو تا سرمدین بوری فالیوی گا زمرہ بنی زمرہ بنی صنع نبی علیہ السلام دلترا نبی لو سنگ والا محارو کر دے جا گیا نقصانات نہا دے ون نہیں مو شیان ایسو وچت تمو تم دے کی جموں میں وزو ہوم دا پا مسدر دیکھ یاد اخیص کا مزدری اخیز ری آخیشی نمانا سکے وز ہوم کہہ دکھائے مزدر آدھی نا دور وزو ہوم وی روزی نیز نہ دا دا پران مل ورکا والا وائنا ازون دیوتھینا شریکان کا مل دردی جیواڑی کتاب تم لوگ اگے نے واڑا یہ دستور نقصان نہ رہی امام اور صلی سنگ منگ آنوزا مسجد سنگ او سنگانگے آوری. لا جی کو انتظار نہ بتا دوں گی بلا جمعہ کوئی دادوں پکڑی کے نرگر میں کبھی گیار کے دادوں سے سبھی بسو روکی پکے سب دشمندے اس طرح کو آخری وقع اس طرح کو منم کری راتا دنیا لگا یعنی دنیا آخری ادال کی تاکہ پونت مرون بدیہ مرو تم کی لائک مومن, مومن کی ہل لگن پر مجھے ختم کر دے یہ سمجھی روز کر دے جائے تو بہت کارکن اگر ایک لا تاكلين فيل انما القوه قوه في الدين لا قوه لا بدين دا ها رو وليدنا تصبر تصبر بالمني كي والدين ذا بالمني من كي لا قوه نصبر وَنُفَضِّلُ الْآيَاتِ وَجَعَلْنَا مِنْ حُكْمِهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ أَقَامُوا بِالْكِتَابِ وَإِنَّكَ لَكَمَا ذَكَرُ مُحِكَانُ إِيمَانُهُمْ لَوْلَا بَادَارِي رُسُلُهُمْ لَذَهَبُوا كَذُبَّتَ الرَّوَادِ كَثِيرَ الرَّوَادِ مَا ذَكَرَ أَوْ تَعْنُونَ نفا قادلو اواجن ایمت القبر مشران دو کبر ولی انہوں دو لا ایمان لہم نیچے دے نیچے دے روز گولاران لعلہم خامخدو ینتہو لعلہم شہدو ینتہو منشد تانونا اواجن محمد السلام لما کے یا او اول آو آو مکم سمجھی وتاسرا مر رہی اللہ کامیاب کی ساتھ دشمن ہوگا خدے کا وہ اللہ آجی نو حکیم اللہ کو ایک مت والا دے وہ تھا من والا سوتر کھیلک ویشے بغیر ویشے اولم يعلم الله ان يذكرن سي الله الذين جاهروا منكم الا والمؤمنين غير المجاهرين يسرن في حادثه قريلي اولا يتخذوا اري بجوري دالكم ولا رسوله رسول ولا منين زواج مؤمنان وليجهتان بستي یعنی خدای پاک ممنوع اگر مجاہد سرگن کریں گے اور یہ خلقو بخیر دا اللہ دا رسول ممنام نبال دوسنے نیولے در آغے پورے اللہ نتویلی اور اللہ خبیرم جمع تاملو اللہ خبرداتے پاکا سنازو کوئے ما کانا لیت مجھے کی آوے دیو وسوسیرہ یو سرے منسکی غتگیرہ دا جیندارہ دلے دے اللہ جائے جی مساج گوئی کرفری نئی مکو کروں منسورت اللہ اللہ شیقا کئی ماں شیر کی تو خلی نہ ہوں گی نبی علیہ السلام کہ لبیق اللہم لا شہید نئی અને બાબા નિય زاويه જો જે છાતા ઇજા સક લા જિકના ક ઇલ્લા લિકન વલાકા હા વો ઉલાય કહા કે તસ આમલો ഖુરાન જો ઉલાય કતા આમ જત થામાલો આમ જ وف نا روزی تن بھوت می مجھے ناپوس ولی جو یا مم نہ چاپیر. بیت اللہ, و جو نے اللہ من آگو دلہ با پہل والیومی الآخری ایمانی پروزد پر کیامات ایمانی پپران پر ایمانی پپیغمبر پر و آخام او بابندی کی دماندر و آتا الزکان و لن یخشئن للہ عجر کے بغیر دن قلعین بلچائی رلی وہ وقت بیاد دی نفاتا اولائقا یکون من الموتدین فاتا گری برجلا مشرقی خیال بنا ستانے کو مشریقی نو جتو باقاعدہ پھران یہ جانی آ وہ چلیے جانی سواب بولتے بولتے سواب پہ زگدا زمان جانیں بھنو کو گناہ کی تیجو مدار گناہ گا جاے ذرے کے پیچھے کیا ہوا ہے اکیلی چاو پیر نہ نہ تھا پے کہ وہ بربند ہے تو یا رات میں کے تو یوں تو آئے اگر اس تو اوریکا متا لاپو کے ادالے کی برداشت کے وزنoverline تاوز کے گدلا اوریکا عالم ہاں یہ لیکن اگر وہ بولا کہ کرے جو تھا تو وہ نہیں سکتا ارضی دی نور زیادہ مشکل کی شیری باقی جس میں کبھی نہیں کوئی اور colnames تو جس کی انا آوری کرنا یہ چاہتے ہیں لاجیموز یہ جان تھا باقی ہم سے ملا سکیت ہے مسجد مول مرشدی دیوان اامیشدیت سکس اجازۃ القیادت الحاجی مسجد جمنگ وطن کی جیری dari men sur la Allah da guru nu puha nu ta اپنے دلوں کو پوری باجو دی تمو ادا با خدا اے خبر چاپی خبر نواب خاور رو اگر اس نہ خاوروی اگر اولیہ دل کہ حجاز اور پوری کپڑا والے نہ ملیان ملیان ملیان. دی ملیان ملیان دی دی را. و جہاز کا مر گیا کپڑے گیا سماجی اگر وہ پورچ بانگیاں ساتھ اگر وہ جاؤں یاو کنون والپور دے دیر نیت چڑھے ہوں جی دے دیر خراب برسی دے دیر خطر ہمانے دیر سوچوں نے دیر دیر خطر کر کر آوڑی کانا دیر نیت چڑھے دائن جی کی را لا یستگونا اللہ نیتی بڑا برس آتوار خراب دقا نواللہو بغیلہ یا حاضر قوم الظالمین اللہ توفیر نوکر خون ظالمتا اللذین آ آگے نہیں موزوں پر اللہ آ منہ دے شروم رب او دیر ورکن جوتا رب برحمت ان کوئی خطا ابروئے تسلوی جتا آوئی من قرآن من لکتا ابروئے اوئی جیب کھاکا جی ویلی مولیجی پیشنی حضرت ان خلیوی آوئی مولیجی بخورا یقین کہ خلیوی آزم از رجتا و اولائقهم المفیحود جو بشکوهم دیر ورکن جوتا رب برحمت منه رحمت جنت و رزوان ان و خلائق و جنات اللؤلؤ نعيم مقيم خالدين بها ابدا ابدا لا ريب بعد ذلك اوركن ان الله عند اجل عظيم الذي نزل لكل اجل جديد و تدين ان اتقر على المشركين لقد المشرك نضداجا مشرك نضداجا يا ايها الذين امنوا يا اتقوا تذكيما داود لكم مساله يها لاس نا دیمان پڑھنے لا لدی ملا گونا تو آج مدا ہندی دے دیتے دو طرح موجا دلا پتی سورت سے آخری آخری آخری سور. الاخر تو می تو منتھ اللہ اور رسول ڈاللہ دے رسول ما خدائی دے رسول کو قاری کر محبت ہونے کی وَلَوْ كَانُونَ اگر جدا مخایدین دا اللہ رسول آباؤون دا ذکرون نجی مشنا لار نکو استاد او ابلاؤم احزامن لی او اقوان احزامن لی او احیرات احزامن لی او احیرات احزامن لی او احیرات احزامن لی جا آقا تا داخل خلاف تدار دوستر محبت لی اب یاد جو ایمان اللہ کی ایمان موکم کرا دوسرے پہ یہاں رضی اللہ جی آن ربو رضوائی ناضی اپنا مشرق سے آئے پر دبت گائے گی آگت رزی بہ کارو کو رضو آنو لو لز اللہ وَدَا دَقْدَيْتَ لَدَا حَلَا إِنَّا حِذْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دَقْدَيْتَ لَذِوكِ جَدَّة آوے دیتا جدرین دیو دعفہ آخری جریہ آوے خلاف آوے مستاز خلاف ہاں دیلے شو دیکھ لیکی آوے اور پتی اپنا دکان ماروند حق جہاں بیاں سامان نہ وَتِجَارَةً اتِجَارَتْ دَجَوَّاً قَضَا دَهَا جِيرَيَ كُلِيلَادِي وَمَصَارِهُ أَبَنِتَ زَوْنَاً حِتَاجُهُ وَبَحَوَى يَا جِيرَانَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ زَكَمُ قَالِق لُنَا زَمَانٌ لُنَا قَدِيرَا قَضَا زَكَمَا لُنَا ثَلَثُ كَانُنَا ذَلَكُمُ كِذَا قُلْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ فَأَخْشِي مِنَ اللَّهِ لَا عَبَّئِ لَيْكُمْ عِنَ اللَّهُ وَرَزُّلِ وَجِحَادِنْكِ في وَجِحَادِنْكِ سَبِيلِي ابھی حتی کرتے او کی کرتے کی وقت وَجِحَادِنْكِ سَبِيلِي فَتَّ رَبَّرُّ قُرْتُ عَتَّى يَعْدِ اللَّهُمْ يَعْمَنِي انتظار کا اوپر اجازہ اچھر احضاء مرم اگر کہ اللہ کا کھو مو انتظار ہو کر دیکھی اللہ تو گیت کو گیت ہوا سکھتا یہ جاپے وہ سب تھی آئے ذرا چڑیا سلام اس طرح ہوا دین جنگی قواموں جنگ روئے اور نبی علیہ السلام وہ انہیں کی ولادت سوچنا زہاور درپا دی اور نبی علیہ السلام جنگ کی ولادت وہ خدائی وی لقد سترکم اللہ امداد کرے تو اللہ بیموا دین کثیرن پٹیری کی او یا انہیں اقاد جنگ حنین اس کو لیں اذ اعجبتم جدا تو خوشا رہ گئے خزہ تو کو فلدار ایر والی لازم اللہ <سؤال> باہر اللہ مولا من لوگ اللہ کا اللہ زکیلان اللہ کے بند زلی کا بھرو آزاد اللہ کا بھی رابطہ کا سمیتو کیا رجوع میں ربانیو کا اللہ من بعد ذالک رسولتی حلا من یشا کامانی جقوہ خواہ واللہ غبر الرحیم تحزیز ورکی آئی وزدین آمنوا اید ایمان والاو انما المشیقون نجسن ایمان والاو مشرکان بریتان لی فلا المسجد الحرام آدامی محاضا قراند لو بھائی مولا دا گئی پچی دشم تھی قرآن کرلیمن سیک فلا اللہ مسل پہ مولہ بھائی اللہ <سؤال> مرشو چند بہت چند من رسا من رسے حالبان پکے تیار تعریف بھی گور بخ آ گور بخانگانا دیا نہ تا دی لازمي جو دي چرا له يه دي ملتي منافعي دي نفرز دميا دي کيتار تا دي فين بوو تو هاي تا دي ظالم زانن بوو نا سمي او تو ترغ دي لك لازم رو دي ا انی یادتائی بلا یک المسجد الحرام بعد انهم اعضاء و ان خفتم عیله یریتدونکنا کیا كما صرا بیانوا و مشرک رسو پرم بسو بسو و یغنیکم الله من الذل خدای بدل ڈوڑے در کی ڈوڑے جوجنا ها و ان الله حی من عتیق الله اولی حکمت ولذی مشرک بات مشرق ورسوله <تصفح> وَلَا يَدِهِنُونَ دِينَ الْحَبْدِ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ حَتَّى عَضُ الْجِزِيَةَ عَنْ يَدِهُ وَهُمْ يُخَاضِرُونَ سُرَتْ يَعْنَ خَالْتُهُ أول سُعَ وَعَمِرْ كَتَّقُ <تصفيق> اللَّهُ وَحَرْتْ لِحُوزَاتَ هَيْنِكُمْ وَعَدِعُ اللَّهُ وَعَدِعُ الرَّسُولُ يَعْتِرِ سِفَاتِ او ایک بلا اور سورنت توبہ کے اعلان سے جنگ سے نکل گئی اول عتیش عیازیوں کی مشرق مفصل بیانسی یومشرق مخارف جلدی ار وقت مستقل جہاں سویرے بنیاد مداروں کی قسمت یوما او بروق زمرہ اللہ جی کر دی جینا کتاب ابا حکومت بچی کی اصل دعوت سلحی دینا شروع ہوگا اور دے دینا جی اللہ دینا الگ لائے ملا کے وہ نئے السان بھروسوں کے نا قیامت کرو اولو ہرا نہ نظریا نظریا رام کئی سوکھیے پوری اجنگی گواریال پپل لال من کی جہ روپ نہیں ہوئی دولہ اجر نائب اللہ تین اللہ حضر اللہ کوئی کاؤں دے نا لوا ویا پوکلو رزوا ہتو نا یوشان حتوا حتو یوشان شیری یہ نازل ہوا کہ اول الذین لغو نہ یؤمن تشیرا اول الذین من قبل لغو نہ کا گزر رہا تھا ترا مولا اللہ الہ کی مریا گھر مددگار مسیح وے دریا جی ابھی نہ مرم زندگا مدد کر دو مریا تا حکم نوشے من دری یا عبادتی تھا پارا قیمت لا الاح دنیا کے پر لا جنال محمد جان سے بدان کی نور اللہ اے کوئی دا ابو جو قران اور وہ فقیر زاد محمد جی دا ختم یوری تولا تواری انو جی اللہ ہندو پرے دی اقوال کو کر ہاں و یا اب اللہ اللہ الا من رو مان کا اللہ قدین ولو کل الحاکون رستہ سب کے ویال مشی کل وڑی مشی کو اللہ خزاد کے سورہ راہ کے گپل کے نام بار کے سرد ہے الحق افراد الدین پورا. اللہ کریال مشیو پولو کریال کا شی پوشرق کا پھر ہمیشہ اتم بد گئی غلط اب بد گئی مسلمان د روہبان جمد راہ یقین دیا والا بل غلطی وہ غلط کر رکھی اور اوائی اتنو مادن اوپو بیم ویا سب دونا اقرائی دی خلق لنا ہم سبیر اللہ در اللہ در کتاب در خلق کتاب سے لکری ہمیشہ بلو دی اعتراضونے سبیب شکونے پیدا کی دموشرک احتراض اقرائی دی اعتراض نی دی دی شبہاتی خلق سکیان کی اگرکی والا شکواتے وہ خلق شکواتے موشے ویس ترئی خلکل ہن سب لال کی ہن خزان گہا پکا جگہ خزان ہکئی پونا ہن خط لا گیت بھریلا گرلا زمین ہو فرد مانس مکم آگے کرانا سب کئی مجبور لگا اللہ زیادی تب شی روم چیریور بھی اوزا دینی عذاب کرنا کری یو ماحم یو موت ماں چور بےکی پری سر چیمانی گجان کے یو موت نی بے شی او بھجے دوست تینوں جان گی ادا کا جانند کی, کی سنجھی گی ٹکوریس راجوانی جیتوں ہا مجھے ڈاک اجانا تھا بابا کر چار سروج کروں کی کو سرو نیاسی کا جنگ بند مجھے جگہ اللہ کاش آپانی کتاب نہ لوگ بہت دس خبر شنیر احمد اللہ دیامون سرو میاسی جو مضبوسی گدی سوئی برس نیا کم جیسے نہنگی دا دا دا داسمان مضبوسو نیا پری گول نمنسی بلا یدہ رہی تھی اللہ جان منو ہندی یقینی تاہر نانا د تاہر کرم مانا جیسے من جیو یقین والے کی رہی تھی ہند منو یقینی روز مشرقی زیادہ نوزلو گمراہ بڑے طرح نوزیلو ہوئے گی بد یہ طرح اللہ کبھر چکا دی تھی نظل بھی ان لذینک برد کی جو مجھے تفسیر لے نحل لہو حلالی دیمیا تلارا آمن فی او کالکو و نحرم لہو حلالی دیمیا تلارا آمن فی بل کالکو اللہ کا دخش کردی ہاں وہ کہنا جمعے والدہ وہ دا خدائی جن کی ندی یہ دا تو آج برابر غریب باندھا بادشاہ کو ہماری حکم دے سو جناب اللہ ذکر اور مثلاً سورج تو شرف دسم مشرک یو محارف مسا نتنا اودار شirk شirk عبادت دا جدا جدا مستقل صرف تصروق صرف اور دیو بیان اور احکام منافع اللہ جی کر کے منافع بیمار نہ دے دے بکرا کی وہاں اللہ کے لنچ کو مناسب جہاز کی بالکل جہاز کا پکوا کی چکی قرآن قرآن کی بنا دروڑ عمر گرک ہمر پکڑا کی شرط سے منافع کی دے دے محلہ گا منافت کرے کوٹا دے ہرد کی کوٹرے جیما نشے اور مہم دے کر درگ کا دل یا آمنو سہول آؤ بولے بیماری خراب ہے نہ منایا باندھی دیا کو دکستہ پڑھے دروگی آخرتو جنتو جہاد دکھے آرے اچھے پاسی بھی دنیا دیوارت آخرت دکھے گو فما مقاعر حرات نہ دے سکت دنیا نہ دے سکت جوہند دنیا فیل آخرت دیو مقابلت آخرت اللہ قلیل لگے اللہ قلیل اللہ تنفیرو اللہ بمعنی دیو اللہ تنفیرو اللہ جل کا رہتے یعنی جین بخرائے شہین سلی اللہ باجی و قدرت بے جی جی پیسہ کم جیم جتنا ابو بکرم ندی ربو بکر امست رامکار ابو بکر ندی تو یا رسول اللہ کابل نبی نے سلام ما ظننا کبی اس نے سالت ہوا اللہ ابوبکر ما ظننا تھا تکے علیہ اس نے یہ قال کو تنو سالت ہوا اللہ نے ابوبکر ما تھا ذرا بلائے دی آو یہاں حوالے کی کوفہ را کے کی واپس روان کی یہ یقولو لا گر تو براہ آ, ابراہ رکھے ابریکیل کو ایک اللہ پا پاک کر سکا کے اور راہ روکیارے تاریخا جو لکڑن آ رہی لگاؤ نہ تو جولا کی جواب نہیں شکوئے جولا کی نہیں آپ کونتا یہ سوکر ہے کونتا ہے کہ ایک جانت زخم ایک جانت زخم نتو جا کونتا ہے کونتا ہے کونتا ہے ایمان بی جنو دل لم ترہا و جعلا اگردو اللہ کلمتا لذین کبرو صخلا و اگردو دین کافر و قطع کریمت اللہ کریمت اللہ حکیب اللہ تین گیروز تین گروزران ان کی روز غلے آل کرتی ہوئی جنگ کے جہاں سے پلانکی لے کی نظل ہے ان کی روز غلے جہاں وہ غلے لیتا رسیتی منڈا ہوئی کنا بزرین وقت دا جنمنڈا گیرائی جددہ سکھا تبھی اپنے سے یہ نہیں لے گیرائی جہاں جہاں سے پلانکی اپنے روز غلے ان کی روز غلے شیفافاں سکیئے اوٹی کالاں کدرانے آئے آوے ملکی ریزا بند سرد وزلی تو با بن وسے باپن مر گری والم <سؤال> سرد مر گری بابن اپردان جی سبھی سبھی اللہ دیا بل جی بات لوکا رسن کریبن سفر درمیان دا قلق بھی بارتو اوری درین کی بارتو اوری یو سا خلتو من الارت على زیتو بالحياة الدنیا اور درین درین کی بارتو لست بخلق لست بعوتا ولیکن بعوتا لیکن سخشو علی قدومن حشوقتا سفر تبوتا رسلورم کی بارتو بعوتا علی مرشوقتا اوری بس بخلق تسفر وقتا گران شوش لکھ را تروئی بھائی مان چلے آپ اللہ کا مرتبہ خدا آف جیت ہوئی جسے گنا ہو کیا آف, آف, آف ماندہ لڑکے خدا دتانا ہارک سو سکے کا, کا, کا, کا, کا نا ہوں گنا نہیں لے کے لڑکے اللہ دتا جمنا تال آگے جی نہ لڑی کرے ہدا دتا ہار دے نیم جنتا ہوں تانا دام منابقانی جازی غوائی ملیمہ آزین دلو ولی نرنفی دوتا پیغامبر حج جاتر نرنفی ملی نرنفی حتا تردیج تبینونکاللذین صدقو تسرگن شیوی تاتا اللذین صدقو نشکینی بدعوی دیمان کی اور تعالی من قادمی درگن شیوی درگن پیغامبر اپنو ولی نرنفی دیکی با اگر درگن او نشکینی درگن شیو آؤ. لا الدی نہیں بلّا گئی نہ جہاد مو من جہاز گئی کئی ولی میے اللہ, اللہ کو خدے وتام پیرے بھی اور رزت ولو جی جی ہاس تھا یصیبر اجرسی دلائق ایبرات تو سبری بہن کا رسد دان تیار تو دان تیار کرو ولو اراد القرون برو ارادہ کرے جو قرون جو تو تیار ہے کہ لو اسی جا ترا ہو سکتا ہے تمام تمام بچا کرے والا کن اللہ یا جنت گئی اللہ یا توم ہوتا کے دنیا تھا رزوقا في الجهاد تا خدائي يريد قتلي وصبطاهم مجنون رزولا او قيلو تو يريدو اوقعو مع القايدين مكياك يقتل بهم دالثم في بعض او قال يومهم وقيلو يريدو اوقضو كنما القايدين قرتنا تو ناتو في خدي ما قالوا قرتنا كنيه او كيناتكا هو لو خرجوا خود اترے کو بالا مگر فساد منازد منصی نہ اللہ قبال مگر فساد والا یعنی خلالکم آئی کے بہلا رکھوں کی پرساد نقصان سبالا نظم کی با چیتنا تھا گن ہمیشہ والله عليم بالظالمين الله تغلقوا ظالمانهم هذا ظالمان لقد اتغوا الجثنة لتوليوا دو خلاف من قبل مخي الراسونا دو جراس لداغنا مخي دو, دو انجزاثوا داثوا لطار حوادث لقد اتغوا داثوا ليش بغض لقد اتغوا الجثنة لتوليوا الفت نب لو مکرا دواروں کل لگو انتظار کی کرو کرکری بد راشی کرو پود مانے داجی وہ کل لگو انتظار کی لك الثالث الأمور تحوادث حتى لا الحق حتى إجراء حق جين إسلام وظهر أمر الله أخالص دين لقضي وهم كارئون أثناء الجبر وهم كارئون وقلب لك الأمور دولة وظهر أمر الله وهم كارئون أثناء وَمِنَ الْبَادِعَاتِ بِقَارَنًا مّنْ آتَتْهُ يَقُولُ وَيْجِزَنِي مَن تِجَازَا كَپِغَامَرَا لِينِي يَقُوْرُ مَخَشِرِ أُرْكَزَنَامَ يَا أَمِينِ أَوَلَا تَكُنْ لِي غَانِكِ مَاجُو غَانْبَرَاشِتَا كُبَرَاجِي مَن گَانكِ مَاجُو وَجِي آو كَفَارَاجِ مَاجُو دِيادَ عَنْدِ كِ مَن منگن کے سکھاؤں جی ہار نکھی اللہ کا وَإِنَّ جَهَنَّمَا يَقِنِ جَهْنَمْ لَمُحِيطَتُمْ دیکھ راجع کے پکابر باندی انتو سبکا کہتا دولتی اے پیغامبر اے معاہدہ حسنت فتح اشاری تسؤوہم دو خبشی تسؤوہم دو خبشی تسؤو دو من قبل یو پورا کرنا آدت خوشحالی خوشحال ہر دیا پورا ماذا شیو گراجی سو لال لگی سے ترکاد شکیہ نسپا دور سوستری راڑکی سرو کرتے کرتے منسوخی آ مشدوری تھی آج کچھ کچھ ا نہیں ودا کہ می میری فضیدی ہوئی اگر تدریجی ہوئی پھر بھی خیدی اگر دانی کی یہ ظہور گیا مطلب یہ نو بار بار دا اد مشرک تو ترقی کو جوتے واحد فدخلت جلدی تکلیف اور دو وقت وانظرون دائم استم صورت کیبات دی بڑا انتظار نہ کرزار نہ کرزار کر مطلب یو شہادت کے موسم تو شہید کو سمان تکلیفر نہ انتظار کو آزادی بغیر انتظار کو منافر مطلب تو, تو, تو, تو مال کر کے اور مطلب سو بولویا خوشالی ابگر ان حالت مال ایرات ہم ان کو کر لئی اللہ نے سبھی قوم بولے وَتِلَّهِ دَ اللَّهِ دِنَّا فَاسِقِينَ مَا دَوُنْكِ اَيْدَ لَوْد لَوْدَ قَوِئِر لَایرِكِ مُمِنَانِ اَتَقِئِ فَاسِقِينَ فَاسِقِينَ دَا دِلِشْتَمْ سِبَتِ دَا مَا قِمْتِ اَنْفِقُوْا وَا قَرَحَا دَا نَغَلِ دَا دُوَا دُلِشْتَمْ او دا مَا فَاسِقِينَ سوری <misterisation> ان کو اللہ کو کم کرے جہاز کا یہ جہاد نہ بیاں جہاد گئی نہ جہاد گئی اوم کا سو رات کار بیاں جن آئے جیم سراد مانات والی جہاد اخلاقی اخلاقی اخلاقی خدا وغیرہ کی بات با wala in yqul illa wa ahkarun bala tujik amwaluhum bala atuq jib amwaluhum ta'zzu dhaliku za tabayawam idha tumur ray fiidan ni quraytun da ma lahu tuwida tumaruna qululu wa kay ajehum yurbi jad jafar min jinadul zul zadar jib zul sadari ku بہار دیا دنیا, دنیا, دنیا دیں اللہ اللہ والا مارو بھائی مال رکھو اللہ یہ دنیا سے مارو ولأخذيك صوتها قصة عقضاء أعمال كفرق نتاعد إدران تقوى وقالا أو قصة عقضاء أعمال كفرق وقصة عقضاء نعمة تقوى وقصة عقضاء ويحلبون ويحلبون وقصمونه المنابطان للهي فخدائي إنه لمنكم جي فخدائي ملتا سميم منتازنا سرمان مخيري ويحذبون قسمت لله بخلاء إنهم ذو لمينكم دتاظون وما هم منكم فقد قسمت عن مينكم ولكنهم ذو قومن قوم ذو يفرقون فرقى يفروقو فمعنى ذو يري ولكنهم ذو قومن قوم ذو يفرقون يرينا يفرقون يريه او <تصفيق> رأي قوم دے کے لو مر گبیا مونی دام منا بےکان مل جن ری دلکے کو یا گبیا موی مونا بےکان مل جن زیر پنا او مغارا دن یو یو سورے یو سورے او مدن یا مدن یا, یا, یا, یا مغارا تھا سور دیکلن آگ سور آگاہ جو پکشی جی جی جی لو نہ یعنی نماندكي أغيطا لولو من تكي إلهي أغيطا فيه سمسبر وهم يجمعون يجمعون ديته ويوه تنسليره فأغيط زينا نوزيه تشده جدا تشده جدا تشده جدا تشده جدا جدا جدا وهم يجمعون وهم يجمعون مقعه ويحذبون من منا کام کا دور ویور وَمِنْ بَعْدُ ذُنَا مَنَالِي يَنْزُكَ حَيْب حَيْب لَگئی پتا کس صدقہ کی بھین غرغور کڑے جے تو مینار ذ صدقہ کی لو گوں دا یل نی زُکا و جدی سمجھ آزاد دین دیشم مینار ذ وَاِلاَّمْ يُنْزَلُواْ اَقْوَرْنَ كَجِيْنَا دَجِيْنَا يَزَاوُجُ قُتُوْلٌ وَلَوْنَكَ يُغَذَّى دَريْ سَرُوْمُ دِرْشَمُ بَ وَلَوْ اَنَّهُمْ اجِلْجِي مَنَابِقًا رَزُوْقُ شَالِجِ مَا بَغَى اَعْطَوُهُ اللّٰهُ مَا بَغَى اَخَذَ مَالِ خدا اور رسوا اور تقسیف کو اللہ جی دے یورکل خدا کی تقسیف کو مطلب تھا جمال اللہ کا ورکی بھائی ورکی خل کو تب سیم جام کے فرق صحیح ابھی زائی ہوئی کہ بڑی کے فرق سے اللہ من فضلی اور خل کو تشریح من فضلی اور روز ور گئی ہیں کلمات قادر نہ ماغا چر تفسیری قرہ قالوا اذ ويني حسبنا الله بس تم اللہ خدائے حسبنا الله بس تم اللہ خدائے ربی الدین رابت کی منتظرابت وفسيب ديوت دي لنا صداق وفي صداقات مطرفة للبقراء إنما يقيني إنما الصداقات للبقراء وفي صداقات للبقراء فقراء فقر <تصفيق> <فكر. آه. تصفيق> حضر کے ملام آتی جو کوئی ترے مختاجی نمائنا دارا کہ انما صدقات وزی صدقات للبقراء لپاردہ کا مختاج لی فقیر دے مختاج لی شیورت رنیس مساکین, مساکین کا والعاملین آگا چاہتا جمقرشی لی آلیا قدمال بادشاہرکاتے بادشاہ دے اور برائی برائی اغلو سبیل اللہ اپ مسافر مسافر طالبان کو مسلمان لفقات جب کوئی صداقاتی زیادہ اوفا مقبر سے جارا جمعی اور صدقات دارا جمع کی مصرف کی ورکی آراجے کی ورکی جگہ کی ضرورت دے نہ گا چلو جی وارث وارثا من الله وارثا وارثا من الله مقربدا وارثا المقربين عند لدى الله العليم والحكيم الله کو ہے حکمت والا دین ومنهم بعد دونا بقاؤنا الذين كذبوا بالذون النبيا بعد دونا غري يذون النبى لتكذيب ورساله پیغمبر کا یعنی ما پیغمبر کے تصدیق چاپور چلو جی منافق پہ پیغامبر پہ خبری کوئے مچھا کہا اور ترین جہاں پہ پیغامبر پہ خبر شئے پیغامبر پہ خبر شئے لاغوئے پیغامبر پہ صحیح جاں وقت کی جید مخبر کر جمہوں کو ازاتم خبروں کو وقت کی جید قطعہ سبورا وَمِنُوْمْ بَعْدِنَا فِقَانْنَا الَّذِنَا لَلَذِنَا لَجُوْزُونَ النَّبِيَا تدریب ہوئے کہ پیغامبر پہ خبری کی خبر خبر ہوتا ہے اذا لم تهم لروسه فقدت تعق kuv اللحم حسنا وتفرم Burton بات قال وفي صفحة 那麼 بات بات كيف فقد التبرم ot د我們的 سوف ياخ relatable وفقد أخ... برود کی ایمان ایمانا ہوتا صبح کی برود کی او اللہ پاک بدت خدا کی وہ خدے آزاد آیات آزادی کی إن الذين فتنوا المؤمنين عقسان للأسفل والكي مؤمنان وظهور مؤمنان قذطان ووجري كور ولا رواني الذين فتنوا المؤمنين والممنات ثم لم يتوبوا بيعطوا يتوبونك فلهم حذاب الحريق سوى لك في حذاب وظهورك ويحفر حالك وبررورك قرآن سويك الله أكبر لذلك لا هو عذاب العلي ذلك عذاب العريق يحرقون ذلك قدم ديشم قدم ديشم ديار يحرقون فزمون المقنابيق لله فقداي لا كنتوا ان يذوقكم الذعذ الخلال جاي ذاذ راذق فزمونقي يذوقكم الخلال جاي يذوقون بالله قسمونا قلمنا بخان يحلقونا يحلقونا قسمونا قلمنا بخان بالله قدائي لكم تقلي يرزوكمون لا منافق تاتا قسمونا تقلي تارازيكي والله ورسول أحب أن يرزوه على قدائي أو رسول لا يستجوه اقرازيكي قدائي رسول رازيكي إن كانوا علم يعلم علیہ وسلم نے ایک نفیقی دا منابقان انہو داپلائی میں انہاں علیہ وسلم نے ایک نفیقی انہو شاندہ دے میں محاجدی اللہ خلاف کی دا اللہ دا رضی اللہ بہنلہ نار جہنم دل ربور جہنم خالدن کیا سوک کی جا اللہ دے پر ہمبر علیہ وسلم نے ایک نزیہ نزیہ نزیہ رالکہ لخیر عزید دا میںاہشم کی پت یا نہل کے نو پواڑی سورت یا سورت. سورت کی دبو حالات کی نبی او خبر منافع کے جو سورت راہی آوازیں تکان کے پلان کے منافع سے منافع غریب ہم کو نظر آ رہے جنازی پدو باندھی سورت بنی ہو سورک یعنی جدو بارک گناز اتو نبی اون خبر وہ ایمانوار ہو تو ماں بھی آ رہا و تو کی اللہ پاکر پورائی پہ جو نوکری کو اللہ گپشپ لگ گپشپ لگ ساموں کو لوگ من غاب شغله جانو عضو تھا جو کم کرے کم کی بات نہ خوضون الا غرو ولا اب اللہ اب اللہ نے کو بلائی پوری و ایاتی ایا زالا رسول کو جو مضمون سے تاجول سکے جو تا ذرا لے ذرا تو دیکھ کی لا تاظر عذر رحمت پیش قد تقرن داذ کا دکوبر کڑے با ایمان کو دی صداقہ ایمان دا قوم قوم مینانوں کیا کلا کو کار دے اوپر ها هو ريب سلوه جيب لا تعتذروا قد كفرتم قادمانكم إن عفو اللوه يتتعبوا من منافقة عن طائفة في يومنا في يومنا منكم تاته دار ننعزق طائفة الله عذابراكم بقولي لنا لكن ينشرية لكاته بدل آزاد کرا کو تا من عذاب بزر، بزر، سادوی ای کو سمع خبر نہیں تھے المنا کے پھول فل منا دا بادن منافقی اور منا بادن یا مارے جہاں اچھے تر لے کے پدم ویژنا یہ دونوں سر سرکر وارو دادست وید ن و ان منا گاناڑ کا جنم جو خدائی کا جہنم نیا پری ہاتو ہوا گو ہوم کا سنگ بت لگے گو ہومان کا رجا جوتیز امی آزاد ہمار مت مہب هم كالذين هم دامناذقان كالذين بشان ذاه كافرين قبلكم بخائر داذو القدام ونغتان بشان ذاه الققوم كافرين قد هم كالذين بشان ذاه الققوم قبلكم بخائر داذو كانوا ذا بقاني احتسبنكم صاحب داذو قوتكم دیر سلبان دم. جی دیر, دیر, دیر خوشرت کو آب سو کو آبو گھیری وال دنیا کی یہ جی خلا دیا جانگوپی دنیا کی جانو سم جانو دنیا کیون سونے دنیا ہوں بنے پستا کون کامت سمسال جدین من قبل کم سنگا جی پیدا جتیو آگا کتانو جی پوخہ اکتا سنم جی پی خلافی نیم پسپر برگی دا سدی آگو خاندی آوری بیدی نو آخرت پرید گئی جی دنیا پو پندنو پس روان ہے جی دنیا جی زتنو پس روان ہے آوری دنیا پندنہ جی زتنو پس روان ہے یعنی دنیا کی حرش عشرت گئے تو دنیا کی آو آدی آخرت برخا اور اور تو دنیا کی آو جو ہو گئی کم از کم تاج ندی نبل کو سنگا کی پیڈی آدلتے ہوئے ہو پائے تم ن اجائی دل کی پوز تو نوزم نو جائے بشانت نو توانو تم نو جائی تازو چھڑک وی کلری ساضو پر شانت پخانو سنگا بنی کنو دا دا لائے اس مت یادہ مختو میرد زمین والن و اولادا سلام ویکار آسک ہو میرا کا فرق ہوتا ہوں ظلم تو ان کی دیر کوئی کافی اور منافع ابھی رات اس کو موقع رکھے حالات سے ممینار جہاز منلے مینا تو باد او باد مان جڑی مومی نا سڑی دوستان بل دو مارو شاہی شاہی کئی ویو کی, کی سولات شایقی من سولاد اشائی کئی اذا كان ذكروا ذلك كذاكاتي كحاجي او يردون الزكاة او اركي عزال الله ويطيعون الله ويطيعون الله اتا مدارد الله ورسوله ورسوله اولئكا تيرحمهم الله سين لفارة تحكيده اولئكا تاملت الله خاما خام رحم اللہ کی آم خبب رحم کی ان اللہ مسلمان توان در کی اللہ روز دی دی دجری کی, با و دب دقا کی خدای روز کرتے جسب جنت کو باغون بوور کو شاعری کو مسلح کی نت یہ مسل آپ خدا گوشت کر دے مینا نو سرو مو مینا نو خود مسا کی نت بتنگی بنتی آپ خدا دوست کرے خدا بدنیا کر کے جنات اللہ اللہ رضوان من جہاد جہاز مدر اللہ بیا ترغیب ورکی یا ایوہ النبی و پیغمبر جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم قرآن دیپ نرگ لہجی روانی مجھے کرنے جہاز مثلا راشی نبی اللہ پا کلام سرکی ہے وغلظ آوری یا ایوہ النبی ایوہ جہاز کا لکھ کا گروپانی اب ادھر ستو کا نرون کی دھیر ازانے مزید ادیر بدیر نے جانند کر دے روپ یا ہری پونا بلا سگم سرتم یہ ہری پونا کا منافکان پاللہ ما قال ما قال من قدها بهندگی الحكاز اللي كان مبارك دا بهندگی داس مين چې موږ د جihad دي اودني او د سينا دي د हात نه دي ها يहात او ما قال ګانې دي دې یې موږ ولای دې په قران دې موږ ای ای قلیمت الکفر. قلیمت الکفر دا دا او کر دلی مدر گلی مدد کوئی مدد کوبر وَلَقَدْ قَالُوا کلمة الكُبْرِ اوکق فرور بعد اسلامیم اوکق فرور باد اسلامیم رسد وکارکول دی اسلام آوئی بعد اسلامیم وَهَمْ مُوَقَدْ قَرَوْوُ بِمَادْ آغَجِي لَمْ يَنَالُوُ جَا غَتُوْتَ حَاتِرْ نَشُورُ لَمْ يَنَالُوُ لَمْ يَنَا کرو, ختمو, اسلام ختمو, ختم, ختم, ختم, ختم ہوئی کر ملک دس مدا یہ شہر کر رکھد میس جب آپ شرارت سب چلو جی مطلب لاری کری منگر مد نکڑی منگر آئی مسکئی مایوک بہت بہل مت الفاظ ری آئی تو ہو وما نقم ادعاء الى مندرد المنما الا انا نعمه الله ورسوله ان فذي وله ما صورت جتور جمع ابداع يعني مندرد يثني كي منغرفد ماذا ها لكادرني يس منغرفمي دردرجي خداي تاو جاك داو جتري داو ما زو تراكو دام آو نیج او آو یا آو آو، آو لیکن سی لنگا میں یا بتا مقابلہ کی بچیے گی آؤ یا بات یا خبر رہی ہے نقران قدت بذلك ما نقره أعذروا عيبنا لي منذلي دي مرمنا إلا أن أعناهم الله رسول من قد إما يخطر منذ قبل أيبنا فإن أخطأنا مع الله دولتنا إذا كنا وردنا يقول ندوى عادي لهم دادو لقارق وردنا كرأوكو لددين يأخو شبا خيرا لهم وإن يتوان منا من کری مناارت خدا دان پل دولت لو ڈراد نکو خدا کم دار کی نگیا بدل لو لے ڈر ابھی نی نی نبر چند مناف تو مال دراہ کو ماں پہ آتا ہوں کرے جی بڑے جو مال بہرو کی بکلو یو بیٹھ جانے لگے بغیر اور جو سم فَتَوَلَّوْا وَبِالْيَدِ إِنْفَاقَ وَتَوَلَّوْا شَاجِي لِإِنْفَاقٍ ذَكِرْتُ إِنْفَاقَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ <تصفحك> تَوَلَّوْا هُمْ يُرِيدُونَ أَدْوَارَ يَوْمِ الدِّينِ أَرَكَسْ مَا لَكُمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ خِلَافُهُ مُنَازَعَةٌ لَوْمَ كُلُّ يَوْمٍ آتِي وَأَخْرَبُوا لِفَاقًا فِي سزا دے گی جائے کاب نی نمرا کی معنى ذلك فحاقبهم ورق دولة لله فحاقبهم ورق دولة لله عند النفاق آوه ورق يعني استذاورك فحاقبهم استذاورك دولة لله عند النفاق تزلنو ثبوكي تسيا ما ثبوكي معنى ذلك سزاور کا بھول اللہ سزا کا کیا قیامت پوری سزا دفاع اللہ منافا کروا چ یا مانجا راو ایمال بدھو کی نفاق <-prov> <Ellishoven> ہوں راوڑ کی دفیہ میں دبوری یعنی مارے اللہ والا ورک نم منا کے کام تھی خوب منا کے کام کرنا رکھو اور منا وقت میں نے گرکوں آوڑ راور دیمال لو کتنی پاک سکھا میں توری ہم آؤ بلانا پاک د آ سب داو بنا سکے آ راڑ مال بدھوں کی نفا سر کیا پوری آپ بہ راو کی مال کی نفا سر کیا پوری علاومی یل کب نو ملاقات دو دعوال یہ ہے اما اخلاق اللہ اخلاق جاگے جب اخلاق اللہ ما وعدو جو غیر طریق لوگ کرو جو کی من بخیرات کو کوئی نہ کو وابی ما کھانو یقزیبو اخلاق جاگے جنو تقزیب دو علم یعلم اے نبی گلو ان اللہ کا خدا یعلم بوز سر رہو اللہ بوز فاغفت نو ونجواہم کم روötدو فان اللہ اللہ مولیو اللہ خورجہ اللہ اللہ مولیو سالت سنی بحال مرح اللہ مولیو الذین یلمزون المتوئین من المومینین فیالصداقات وہ کرا منافق ساتھ جو قلقم اللہ اللہ مولیو الذین منافقانہ یلمزون المتوئین متوئین تابد داد لخدائی کہ وہ خوش علیہ مال خرچ گئی, گئی من المؤمنين الذ صدقات یعنی کہ سخرات نہیں کہ مجھے جو وقت کے وقت یہی سے گیا ہو ہاں پھر او کجدی یو دیوان یلشید یتدی ګورو ستارو کیدا دی رواه دغه ځلیا منافق دغه یو کې دی نکي هاوری د مومنانو په صدقات اول الذين علموا لا يجتنئ من المؤمن الا جواد ومغثوان احسنا جوانيه روايه تواري قلبی یہ تو اس دل کی کیا نہیں کہ وہ مرنا چار کے در اور چار کے لا نہیں عبد البخاری حدیثان روایت وہ اخلاص کی زیادتی اور ندیم و اجندگی اور داوود مناف ذاكر الله منهم ذاكر الله منهم زادت القوه بمحكمين كان يا نفا جماعتي ياغا ذاكرت سنايمان ابو علي وياسيون منو دوتو دي ذاكر الله تبدل دوتو كي الله لو زغلوا ما زابناجي استغفر له بیشمارا زمانہ کی انتہائی راضی زمانہ راضی آورے یہ کردی یتن کی رج دشمارا وہ او رج آور زمانی انتہا راضی بہ مانی آدھی لاشمیر آدھی زمانی انتہار آدھی کو ہو ہے یعنی تنا ما مرن اجالن <سؤال> ضرورت گروپ کی کوئی جنازہ دل گزار تو اللہ اکبر الکہاجے موچھ کے بلاطیے دے جنازہ کا یہ جس طرح پنجے پڑو یعنی تو کہ ا تو او کوئی کوได نہیں تا جان کریاں جان allele کا سے موچھ حقينا ومحيثنا وشاهدنا وخائبنا وشغينا وكبينا وذكرينا ومساوق لك خدماتك هذه العلمة ذاكي قوي فديل في جناز حكم قبطه والله استغفر لهم أولا سأكتوى جاية ومساوق لكي تقولون دا يا دان ناحبار قول الراجع جنادي پہرائی مدد والا مح متا مرشو اسلام پکاؤ اللہ بک بر گرا دیا گنت گرا مت مسناتی اور لوگا مکانی پکڑوں کے نا حل مخلوط یہ نمبر کر جہاد چلا نہیں تفصیلیں ورہ المقلبون وشالۃ ورتشی بمکادیہ وقلو جناف خلاف رسول اللہ خلاف پیغمبر پیغمبر لا تبوتا کہ وہ خان یہ جو شالے کو چالم ہے ار ماتا ہے مشدرا وکریو دا فیزم پانوزم وکریو اگو بدگنی ایو جائدو جیادو کی پماؤنو لگووو وان کو دیمو اپن نفسو نو کروو فی سبیل اللہ وکریوو فیزم پانوزم ایو جائدو ای اموالی فیزم دا فیزم دا فکم پانوزم وان لا تنجروف الحر تبوک زخصا گریدا کاکر راغلی آوٹ تبوبتا دروما در آنگا لڑی ملکنو کفار راغلی ور آروان جمکلل چکا مدینی منوری حملتو رسول اللہ در از ظلام خبر شتر آبار جینو سیسی جلو آقوی آقوزی ملائی دونور پر جیسو نگارا ہو جو آروان کو اعلان اللہ یو پر نفاتے کے گئے حضر وذوبا كل ذي ذي ذو خصال او وكريو بني غلط ايجايو دي اموالي وانو دي بيتدي وقال يا تذريو قلتو مزال كبيت تا غيري لا تا غيري لا ان خدوي قلت و النار الجحنم شد حرا و بجانم لسخن دي ذوقان يبقو تمرابقان كي پر يثو قليلا وشال بيليك پر چیرا کی بجائے جزا ہم جما خان بدل بدلا جما خانے کی واپس راہن پوری جادوائی پارنجر ولی اولا تو آلو آول منترا مزا کو مرکی جنگ ہندر جی جی نا چنا سفر کرنا جی وراتصلی دعو مغوان دوح علی احد مینم ما تا فدا مناجات کی مصدر کا دعاء مغرب واض بگانی متوا وراتصلی ما تا فدا وراتصلی علی احد مینم ما تا فدا دعا مغرب یوتن ثمنا دکانو کی مرشی ابدا جنت دود پر دعا ونو مغادر اور ایسا دو... روان اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام سے سوئی اور اہدار اس ما کانا لِن نبی والذینا مہو ان یستکر الہموسی کی ولوکان کی قربا پیغمبر لہی نہیں پکر اور مومنان اللہ کی مشرک لجواہ ہوگا بخانہ ہوگا اور دیں وَلَا تَفُمْ عَلَىٰ قَبْرِ جنا کردا سردا نہیں دے نا کئی بار ولا قبری اندو کا اللہ وہ رسولی وہ مار کو امردو امرکما دوں کی تو حکم ڈالنا ولا تو جب کا کیا کافی اور اولادوں کے چار اعمال مال و مال جمعنا بچانوں واولادوں کھڑا دو ان مال يريد الله لكن غارق ان يعذبهم بعذاب دکوتب يا سبب ما ديال واس دنیا دنیا کی اوتن حقا اتي الله ان تزومون ان رو دو واو کاذل ذی بخالت کی دا مال دی و نندور کی دا پتہ اللہ نے کہا کہ کیا دا عمر کوفر دو گئے ہاں اے اللہ ہونا سورت. سورت. ضلعے سورت کی جو جی سورت آب آغا سورت کی داری انام جلد نازل کے جو سورت اپا گورت کی داری انام جلد براڑے <سؤال> مینار ریشال من رجو پشال مال, مال, مال, مال, مال, مال, مال خواہ روالا رو الرسول لیکن محمد اللہ علیہ السلام گئی گئی دنیا جا کے نف د ضرور منل من نہ ہم نسم کا منہی نے تقریباً یوگا مزل نے سلام دہ سفر راجم ٹو د شام دا مدی منہ ہمرگی تخت گرمی نبی علیہ السلام صحابہ و تعالی. نبی السلام, السلام تو صحابہ باٮٔی یا ری وٹ پس برابلہ موکی تن بن کی یوتن منافقین اور طول و سوز وہ ذا باطنی قران کی طرف کی تكون خلق نیتری اور مخلصین مجنونین کی طرف منافقان کی طرف اور منافقان کیش پاک دلیل صفاری منافقن جو ماجی و شیدن کیذن تكون ما ی وجاء المعذلون ری آ جہار بہار میں کپرو آنے بہار جاگ نیمپو بیمار دے آب بیمار دے سرل پیشے اور اللہ پا کوئی تو مانی کس مرامت لگا کے نیچتے نیچتے پر تم واللہ اللہ بک اللہ بخر کے میرا دے بڑا رندینا وسلم رسانتارے یا رسول منگل السلام رکھوارا کو واپس مسلمان جی. دی عادی کے عادی نو کیا آواز کو واپس کرو رن کر چاہے راجی راؤ سائی ابو موس مرکور نکور کے ابو قسم شہری لیا شہر کے نام پر پیغانبر نجی شویری داخل کنا دے جاو آقا سرا دے, دے داخل قسم کرو نبی علیہ السلامی بورا مارا یاد دے, خبر دے او زمان راقانین دے تو زب قسم مقرم فیو خبرہ باندے اوہ کے جیدے نزب قسم مات کم راگی کپارہ ورکو نو ماتا یاد دو آو ری در رسول اللہ سے آقا کی را نبی علیہ السلام یوبیہ قسموں کی پر خبروانے اور خبر کے خیر ی قسم ما کے کفارہ ور کا کہ وہ ذریعہ سے صدر خبرنوں قسم مسلمان نے تفضیل ولی نے قسم ما کے کفارہ ور کا ذرا خبرن کا جب جمعہ منگل نکم جب قران کا تینم قسم ما کا کفارہ ور کا حدیث کی راوی بخاری حدیث سے نبی علیہ السلام کی اکسام کریں اگر مال اور اس کو اکسام کریں کہ سب منبری کو منبری مکوزا لانت سے آوری کنید جا کا دعای جنگوہ مسلمہ سبدا لیتا ہے حضرت کے عادیم السلام ابو موسیٰ شہیم اگر کو اللہ و آگر دعاو لہا ہزا دین ازامہ اکوکا ندم علامہ سیاہ پاہا خرگو قلتا لا ما دو رولی اگر پاتی کی دن کو وَتَبَعَ اللَّهُ مُعْرُ لَقَوَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ دَتُ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ دینا مناقب سی باتونہ ختم دریش بیتن سی باتونہ دیرے کو بیان سو جانتا زمونہ ایرے کم ازارا شاہ دو ملے ہی دا تختگرمی کے طریقے آوری خلق دوشید یہ وقت را پنن کی پاسی شید لکہ حضرت او حضرت حلال مراران اگو نن زبا کی زانی تیارو جزو عوضی کی نبیر السلام و قطرات یہ مدل را زانی دل تیارو زانی تیارو اگا پاسی شید لکہ بابا اگر زانی تیارو در در پیس کئی میرے بتا تو حضور نیش گئی او تاتم ویدعو ذرو سکرام ویدعو ذا لا تعتذرور عضو لمقید قوائل لن مرمین لکن جریکنکم زبطا تو قد نبعن اللہ من اخباركم مات اللہ خبر راک بڑت ازدادو دخالاتو وحیق کی طرح وطیر اللہ اخمہ خبینی اللہ عمل لکن زائر کاربار ورسولو اور رسولین یہ جوالے خلقی مریلیان کو کریں الله الله فَصَيَّرَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَرَدُّوهُ اللَّهُ عَمَلِ إِبْرَاهِيمَ أَوْ يَغْضَبُ عَلَيْهِمْ لَأَبَانُوا قُرْءَانَ يَوْمَ الْقَدْرِ إِنَّكُمْ وَقُلَيْمَ وَصَيَّرَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ غَرَّقُوا وَالْمُؤْمِنُونَ نَخْدُوا الْمُؤْمِنَالِ كَتَوْرَا وَصَيَّرَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ خُدَايَ ا المؤمنان لاخبياتور مومنانو عالم الغيب و ما مقدار راہی کا روا موجود ہے مومنان موجودی داوود زکوائی احققی دا زمตะبی مطلب دانہ تو افضلین وجہ دیوان و و سیرت له یبلی اعمال کون زائی کا روا داوود و رتورو نو سبینی ثم ترجون به وقصد الى حال الغيب و الشهادتیں اگر جاتے حال کو المخلوخ لكم خنالي في النبات هو الشهادتي و ينبيوكم خبر برا كتابة بما كنتم تعملون يصدقوا لكم هذا خبر سيحلقون بالله وحامقا قطعونا في المنابقان فالله لكم تاؤس إذن قلتكم كلا كتابة للتبعوك نوافذ جيدوك نطوة تاؤس قطعونا في الولي يتعرضو عنهم يمخلو الله إِنَّ الَّذِينَ رَاجَكَنَ مَلَامَتِي وَقَادَتِ الْقَمَرِي كَيْفَ جِئْتَ يَا مَعْنُهُ الزُّيِّ مَامَلَا مَذْلُ بِيَكُورِ زُحْنُ نُفَارِئُ وَعَنْهُمْ مَسْكَنٌ وَلَا إِنَّهُمْ رِجْسٌ فَلِتَالِي عَلَى الرَّبِّ سُمَا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ أَجِدُّ جَهَنَّمَ أَبَذُورُ قُلْ لِكِيدُهُ جَزَاءً مطلب ملامت او ادارے بہار کی کی دی اشب درتی کو پران کے ہنکار و نبا گنبا کے برم نہیں و پہلک او کا جاہران جی جب جا اللہ کام حدود اللہ حکیم اللہ بدھ مانی بتی و مل آر آر یو بڑھا شکا وار مو دمانہ او گے یت یوں یوگا کر مل گئی کیاوا او الذين من الاراد باذل بانجان منادى و من لله ايمان ذلك واليوم الاخر يقولوا لقد نعم او يتقضى ما اغمال يوجب فصح قربان الله قربات قد مال مختر لا سبب الزكاه رضا من عند الله والصلاه الرسول والصلاه مانا جریید کی جانی لے جوی آو نصیب دا ہے را سبب قوت او تو روات رسول من دے پیراں دا لے لغوی دا انہی دی دعاء دے پیغمبر علا قمر دا ان ذاکرہ کو بکن گواہ کے لوڑ پر سید قیود کے لوگوں اللہ قام حسین داوے قامتن نبتی گلا اللہ برحمتی و ان اللہ رب العال ی جس کا اللہ برون کے باندے اللہ بک میری ری امداد مال سے نہ واپرے بشی بلکہ مال دکھا گئی بیا نہیں كذا دمرتزهم سباراني سدمجني داننا والسابقون الأولين مكانين بنين معاجرين والسابقون الأولين من المهاجرين المكانين بنين معاجرين دان شار أو الذين اتبعوهم آغا تطابي شوي دور بيهسان فقطعقه رضي الله عنهم خدائی راگی پورنا و رجوہان جن سا بھائی من ہمارا منافقون یعنی چار جا پی حولکم اولک چار جا پی سنا زمیندار منافقون چار چار ومن آل مدینہ دی والاونا مردو دی نفاق دی لا کی کی کی کی سلام شویر آوے. آخری دیا. اللہ وقت سوی لا کے منافقانوں کا مر رہتے دنیا اور نمنگ منافق تو خدے دنیا کے آزاد میں رہے شرمیا جبلیہ یعنی قبر کی اپ آگے کی پران کی منگ اصل کے نظارے آزاد آپ سے جن کا بھی خوبصورتی دنیا نوری جی جی سیئا اگا عمل جہادیم مراد نہ بابا قوزواقلا اقو بھائی نند زبیہ مجاہدین و مال <سؤال> واخلائی کہ منغا اللہ <سؤال> <سؤال> پاک راضی نو خدای قوزواقلا مینان وارین کما رغو صدقہ تنہرا و طاهرهم و تزکیهم و طاهرهم کہ مکی پاکی و تزکیهم ازون پاکی ان صلاتك يا انسا ذوغان بي غمرت كنون لهم ما معنى الغي والله ذمنائي الم يعلموا نتيقو ان الله يتقبى ويضل صوبه قبل اي طوبه ان عبادي ذل بندگان ويحب الصدقه عز ذلك معنى الجزير الله مغرونا غنزا وَقُلْ وَلَا يَمْلُكُ كَائِنٌ مِنْ دِينِهِ يَمْلُكُ دَفَّوًا وَمَا وَكَّأَ فَذَلِكَ فَأَجَلَّ رَبُّكَ عَمَلًا كَمْ زَيَّكَ وَالرَّسُولُ يُرْسِلُونِي وَالْمُؤْمِنُونَ آمِنِينَ ثُمَّ سَتُرْفَعُونَ أَبْوَابَ كَيْدٍ چونی امر اللہ آورے آغا مالک مرارا آورے دنیا کی آغای فما آغا لیوہ دقن رضوہ کہ دروم بادشاہ خطر آلے گا ایوہ شہیلے ورکو اتدار کعب محلو بازار کی اراغ سبروت غم کنکوئی چاک کعب پیجا نج آغوی مونگئی نپی پیجا نیوری نام نبی رضینا اعلان کرو کہ درہواروں سے بغم خوادی کہ راست بازی در سبری بکنن حضرت کا نرپری خلی <سؤال> کبھی اور سب کوئی کا اور حضرت کا گونا لو کافی یا جانی والی خدا <سؤال> کھتی ہے ختم ہمارا استعمل یہ تاریخ کے خلاف چلے اور جما مکترا کا دار پسند ہوا جڑا کام یہ رما دولت لگی یہ دا تھا سخرے ماحول جو عمران بن مادہ کا پھر دعوت رکھائی آوے دا سخرے لوگاں وا اخرونا نون المومون جاونا موقور دی اللہ یہ سارے خدا یہ ما يعذبون یا رسول عذاب دیا کہ وہ ہونا کاندا میز مرا دے وان بہار وقت روڈ دو اور ندی نہ و نہنپرن سب جی کن دبوب نا مست ندی نے زرام لاتے د تبوب کا گرانو خبر رہے کو مجھ نمون اتاؤ جو کو ڈو گئے اپنوں دی جماع منافقاں دا رسول کا در احترام کئیار رسول اللہ منگا نے یوں دیر من جو رو او باج منگا مسجد قباء تے نور سے تعالد قباء مکی قد گلی تا گئے ال مسجد زراغ اگر تے منگ جو گئے دو بیمار منظا کی برکت رکھیے سلام اور تیار نہ ہوا کی مسکواں اس ندی نے سلام چلنا وی گئی وہ ندی نہ اللہ <سؤال> گئی اللہ حکومت خدائی ہوئی لاد میری پیشمبر جمع کیا بادہ جمع کی جمع اس کے ساتھ بنیادی اور پیشوے سے الگ کا ہوا پریشار اولین اولیق سے مجھے مزید او اللہ آبادی آگا من اللہ گنیا نو گنیاد جگے آلہ تمام خیر مینل مزائی اب من آ گنیا نو آبادی آگاہیشنیاد آگے پچاج مزید خیر ڈا ہو رہے جانا جانے چلتے گنیادی پیشے آلہ چپا چپا کنارے تھا شکلن دے گا اللہ تو آبادی کا بناؤ ٹوٹ کر جیسے بتن شکاس اللہ ہمارے آل. اللہ پوا کو پیرام برفو ایکت اوداری اودارن کی تقسیم ایمان والا مومیان دل کی مجاہدین يا أغا سوسي غنى دي نوجي ما في غوائل بلللل سغلت دي نوجي ما في غوائل لكا بابا اب بللللل في آغتنا سوسي زوجي ناغا لكا ناغلا موثوسي دادري دري إيمان والا إن الله اشترا لن المؤمنين بوضهم و هموالهم لهم الجنة یقین اللہ اس طرح اگستنا چال دام بھی الگ کی تازہ جن تر الگ آگے کہ بیسی ورکی بیسی ورکی اللہ قدر مومناننا نفسنا مادنا بیاننا لہم الجنہ یہ دودھو پارکیت جنب دی نو کلت استعمال ابادن بچاشت دو خدای ری نو سبا کی یقادلون اللہ نو جنبا کی لقارد احلال کرم اللہ نانا کی زمیدائی لگن دائی بگائی مدے دور آتی سی لوگ اتبی وجنے بےکا بل بچی ودن آگا یہ تورا دی دا ودا لی کر پتوار اولی دیکھی رہے آپ گئے گئے وہ من آؤ با سو کی گروارے ممن آؤ گا تو گروارے سر بہادی لوگ ادھر لوس کرے دے آؤ داخلائی خوشحال کو پکل لین دے اللہ جایا ذرا اللہ ذرا بابا الحمدول عبادت الحام الحام یعنی الحمدول الحام الحمد اللہ مراتنا غزي حد قرزي بلي امام راديوه مرات الطالبان الزائحون الراجعون حقوقونك الزاجتون اجداء الآميرون امرقهمك بالمعنون يناهون عن المنكر والحافظون لحضوض الله لالله ده احكام حفاظتك وبشر المومنين نزيرة والك <تصفيق> ما كان للنبي والذين آمنون ماں کام ندی وندی نام منو اندروشی کیلو کان پوری قربان اگر جدا مشرک دا دو غریب دے دے دے دے دے دے دے رو دا دا دا دا دا کے کے کہ مشرقاری گھر <سؤال> پار کلوبر اپنا دشمن دے سبھی نو ابراہیم سے نا ابراہیم پورا او ابراہیم پتنو جی جانمی تو بھی لہو عزوز اللہ ان ابراہیم کو ابراہیم بدلنا <يَسَّقُون> ربنجری اللہ لنگانا کی پورنا گئی یعنی مطلب دارے اور دا قومی دی امر نہ نہیں رسو یو ثلاثه علی الاقی نے خدا عز وجل عذاب خبر نہ دے نہ غل الغزا گوئی کہتے ہیں ندے اللہ یذلل خطا, جی خطا جی کی ہو باید تا لهم جسرگتی مایت تطون ان اللہ بكل شیء علیم ان اللہ لو المسماوات والارض زاویت تو ان سنگت جہادی مالک ذ مكه عن خديقه غزيه او هو يق इवन يذكور ابو وما لكم ايتكون الذين <سؤال> يذون الا سواده الله موليين له ني بتا ترى ديوا الله موليين وابل ورانتي نيمدا دي لقد طاب الله للنبي والمواجهين والقوا الذين تفوا بهذا العثرة يا رجل ابو قرا الله میرا بانی میرا قلوب کروا جیویو سی دونوں جہاز یا سمر میرا, میرا بانی چاللہ جی تیار میرا بانی ابراہی آگ دے لکھو ریوا لکھو میرا بانی اللہ آگ دے تھی تنشو نسم کا وذن ودخل قال الله ملجأ من الله يستدين مرى اجل لا شيء بكذا الا اليه من الله امتا عليه قالوا قالوا يتبو يتبو يتوب قوم يتبو يتوب توبوا ليتبو الله هو التواب الرحيم یعنی دوما نذ اسی حضرت قابلی ذو ذن یہ ما با صلاح روئی رضا ما صلاح مجھانا روئی آوئی ما تر خبری تا نکولئی خبری خزیرہ تر نکولئی ما او ایک مرزم کہ پیغامبر مجھے نظر بیالا قتانی قاتل روئی قاتل روئی خفاف ان اللہ تواب الرحیم یا یوالذین آمنو اتقو اللہ و اکنو ما زافرین او را ایمان و یا یوالذین آمنو جہاں کل <سؤال> پوچھا جہاز پک جی جہاز بک تف اللہ ادا نوی گئے جہاز نو یا ندی نام انو ہے جی مان والدہ نو ہیری گئے یہ ندی اب نا ساری تھی اچھے طرح مجھا مرکزیا گروپ ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتقلبوا عن رسول الله يا تقولون وما ما كان لاهل المدينه فكان لمديني واهلها او من حولهم شاچا قريه مديني واهلها من الرعاه والسبيداء ان يتقلبوا في رسول الله صلى الله دی دی. نو؟ ان اللہ. لا بی عن لا لایت نظم کو لا لبو بھی آگوزیب لائق نظام کول وقفل زان زرار قفل زان سر مینہ کول آوئی کہ زان <تصفيق> سر مینہ کئی آو مینہ نفسی او زان علیہ پیغمبر دو نسنا لائق نظام برسا داری نکئی لائق نظام بیانت مینہ نفسی اعراض کئی آوئی کہ پیغمبر دو نسنا ام دامو مینان لایو سیبو ام نر سی دودھ زم ام تندا یہ پیغام بر پھر استع کی ورت نرسی یہ ام دامو مینان لا سی بو نرسی گی جی مینانتا پھر استعمال پیغام زم ام تندا نصح مو دن پی ادھے ولا دمن سمارت یعنی سب ان سب ولا نصفن ولا ولا کتبا کتبا منگر کنگر بل لیكری كو ملنے دام بے پیغمبر دشمن سے مجموعہ ڈاکول جگو کو بدل کی ہمر ان ڈیرا بلایا والیل پیو کندا الاخ بلا مگر جکرے جی الا خوشی با مگر جکرے جی پارا یوم اللہ کے بدلے وہ کہ اللہ احسن ما ہے ستدا ارام رک علی امرت یو کل دی برادر جہاد کی اور ہوتی وہ جہاد نتی ن سوپ بھی ہے یہود یودی کی تعریف ہے کہ کہا اللہ کے جہاد داوی جہاد بچے امن نہ رہے داری بار مویال بن گئے جبکہ طالبان جہاد ملا کے کیوں چھڑا کو پر دن کی غدی چور دور خوشی جی ناری نا جی جنگ لگے پکار یعنی د گو ندی کرے ری لطنا شلطنا دیشن دے گا یہاں حجیب کوئی مسائل امیا ہو رہی دین کیا نکل گئی آیات نسلی نہیں یہ حق یہ حق طالب مولا حق طالب مولا ہے طالب مولا اللہ کے حکم خلق راضی ودینی بو کہ لا یوتقی ولا وتا لا را کاج تاون کائی تاو کائی داو کائی وہ نہ بول سکے من اولائے بو کہ مت مولا کو بنا سے ہا ارجی غباج جی تبلیغ کے قوم دے داخل مولا انکار کے کو جگ کوئی وَلَوْلاَ نَظَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ وَعَائِقَةٌ يُجْمَعُون يَتَفَقَّهُوا تَفَقُّهَ آي فَكِتَابِكَ الَّذِي جَاءَ نُزُلِي يَقُرْآنُ فِي هَذِهِ الْكِتَابِ أَوْرِكَان يَتَفَقَّهُوا جَزَاءُهُمُ بِدِينِ قُرْآنٌ مَزَامُهُمُ وَلِيُنْذِرُوا أَوْ يَرَى قَوْمُهُ وَالْقَوْمُ جَزَاءُ الذَّعِيدِ شُوَابَ ذَرَاجِ نبير نبضوطا مطاير شروعكي نظل لكذا نوبو ذكبا جوش بداجي جذبا وفداجي ترخيب وردوغي ها ورش لعلهم يحذرون ها مخجابو شعر خلقوا يريقي لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا خاضرين الذين يلونكم من الكفاة وليجدوا فيكم غلظا وليجدوا فيكم غلظا خاضر فيه خبر جن دو مردان <f Hut rated> ریزن غلام خان دی. خان شاہی عبداللہ کے کی نن دیود دیود دیود انسان تاریخی قرآن اور حجی کے من ہان والا دلائی من کر دے جو حی سے مبام عیب سورت کی حکم دشی حاضی حکم جہادی حکم دہاز پختانے ہلکا اس بساری ایمان پتہ رہی ہے اس ایمان شری جہاز کو کمراہ گئے ایمان سر گنج ہو تو نام امو بزارت ہوم ایمانند ایمان کے جاد کبھی نھر ایمان کے گھر عمل ندی نا من فضا دون نہ امن ندی نہ ظاہر سدو تہ سن پری مکھ کے مناسب مشرق یا کبھر کے اولا شرمو ریپل باہر یار گوڑی یوک مونا شرمو لے کی باہر کا مر رتن امرگے تم ملا ادونا جدو روزہ کروں پناہ کئی زمانہ انزلۃ صورت قرۃ نازل کی تھی اور اس صورت اطال کے حکم جہاد نظر اباد ملا با دی۔ حال کا وقت راج کے حکم جہاد کے لیے اول ترجیح یہ صورت تгули کن حیا کمنہ ہن یوگدیل کا صورت تгули کن ہے ہاں حیاۃ یبینی تا ز مینہ ثم تر بون کشی کچھ ہدا اللہ ہدایت نہیں محکومت لکھ جاگ تاکیب راگے دا, راگ دا راگ رسول کے بغر مین ان شی کو مو مین ان کو سمانا رہے ضرور دے لکھ جاگ رسول مین ان عاجرے اجنیرے در شرد او دے او الی الذی باذ بال الدین رب العالمین ہم یہان کا یہ نذیر دے جی ال کن خدے بشر تھے فقط کیا کو راگتاو در رسول پیغمبر نے ان کو سی تنگی گئی سن ہلے گرانگی اہ کار کتاز تنگ ہری سن یہ کوم داضو بک ہری سن ہر کوم خیر فا دے داد بکواد روا و خاتلو جنگو کئی و انتواللو کدا خلق دلی جہادنا صورت دعوتو جہاد الستانو بی سدیل اللہ و انتواللو کدیر حل اکر دی رکھتی جہادنا واو اکر دل جہاد نکو مطبع ذکھائی و کوئی بس مالا یو قدر کابیلے راشن کوڈ لا مرکلا جنگ لاہ جنگ کی پارا برقائی جی، میں اللہ کا مالک ربئی